ثم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام من خلق السماوات والأض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلہم مع الله قوم کیا یہ معبودان باطلا بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اما جعل الاضد قرارا وجعل خلالہا انہارا وجعل لہا رواسی مع اللہ بل لا يعلمون کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے اَمَّن ام يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَضْ اَئِلَاهٌ مَّعَ الله۔ لما کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشیں بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو مع اللہ تعالى اللہ يشركون کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ام میں يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الههم مع الله قل ان کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہاں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ تخلیق رزق اور تدبیر وغیرہ میں منتفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے فرمایا آسمانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا ان میں درخشاں کواقب روشن ستارے اور گردش کرنے والے اور گردش کرنے والے افلاق بنانے والا اسی طرح زمین اور اس میں پہاڑ نہریں چشمے سمندر جار کھیتیاں اور انواع و اقسام کے تیور و حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے با رونق باغات اگانے والا کون ہے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کر دکھا دے ان سب کے جواب میں مشرقین بھی کہتے اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے مثلا سورہ کبوت آیت نمبر تریسٹھ پھر یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہو یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کا فائل ہے اس کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں بحوالے تفسیر بن کثیر پھر اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسر اور نظیر ٹھہراتے ہیں پھر یعنی جس میں قرار و سکون ہے نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے اگر ایسا ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا ہی ہے پھر اس کی تشریح کے لیے دیکھیے ہی یا دیکھیں سورہ فرقان آیت نمبر ترپن کا حاشیہ پھر یعنی وہی اللہ ہے جسے شدائت کے وقت پکارا جاتا اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں مضر لاچار اس کی طرف رجوع کرتا اور تکلیف کو وہی دور کرتا ہے مزید ملاحظہ ہو سورہ نحل آیت نمبر ترپن اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67. پھر یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی تنگ دامانی کا شکوہ کرتی اقتصاب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی جن سے تم نقصان اٹھاتے بحالے تفسیر ابن کثیر گویا یک بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک دوسرے کا جانشین بنانا یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے پھر یعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کا بھی پھر یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جو بارش کی پیامبر نہیں ہوتی بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے پھر یعنی قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا پھر یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اس کے مخفی خزانے غلہ جات اور میوے پیدا فرماتا ہے اور یوں آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہہ دیجیے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے امون بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں وقال كفروا ترابا ائنا لمخرجون اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا لقد وعدنا من قبل ان هذا الا اساطير بلا شوبه ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جا رہے تھے یا وعدے دیے جاتے رہے ہیں لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں قل سير في الاضف كيف كان عاقبه المجرمين کہہ دیجیے تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا وَلَا تحزن عليهم وَلَا ضيق ممّا اور اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر تنگ دل ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس طرح مذکورہ معاملات میں اللہ تعالی متفرد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی وہی و الہام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور کے ذریعے کے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے ہر حقیقت سے باخبر ہو اور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائرے علم سے باہر نہ ہو یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے اس کے سوا کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ وہ تو فرماتا رہا ہے کہ آسمان اس لیے کہ وہ تو فرمات رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں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 حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں آسمان کی زینت رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنزار کرنا لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے مطلب کہانت کا ڈھونگ رچا لیا ہے مثلا کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ یہ ہوگا فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے ستاروں پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا بحالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے استفسار پر فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مسئول انہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائل حضرت جبریل سے زیادہ علم نہیں رکھتے یا یہ معنی ہے کہ ان کا علم مکمل ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں گئے وادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا گو یہ علم اب ان کے لیے ناف نہیں ہے کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھٹلاتے رہے تھے جیسے فرمایا سر <سؤال> مریم آیت نمبر اٹھتیس <سؤال> وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سریح گمراہی میں ہے پھر یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصيت بصریت کی وجہ سے اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں پھر یعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں بس ایک دوسرے سے سن کر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں پھر یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا جو پیغمبروں کی صداقت کی دلیل ہے اسی طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں یقیناً سچ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا قلنا اسا ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون اقعدي جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو وان ربك لوفضل الناس وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے وہ انین اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلنے کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِيھُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے بہت علم والا ہے فتوک لہٰذا اے نبی آپ اللہ پر توکل کریں بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَلَّو مُدْبِرِينَ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بحروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ کے بل پھر جائیں وما انت ان الا من يؤمن فهم مسلمون اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچایا، کافروں کو پہنچا یا عذاب قبر ہے ردیفہ قرب کے معنی میں ہے جیسے سواری کی عقبی،, عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے پھر یعنی عذاب میں تاخیر یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے لیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کر کے ناشکری کرتے ہیں پھر اس سے مراد لوہے محفوظ ہے انہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مچاتے ہیں لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے جو اس نے کسی قوم کی تباہی کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے تو پھر اسے تباہ کر دیتا ہے یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو حتیٰ کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرمائیں جن سے حق واضح ہو جاتا ہے اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے اعتقادی اختلافات تو ان کے اعتقادی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے پھر مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں انہی میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے پھر یعنی قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا پھر یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں وہی آپ کا مددگار ہے ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہیں دوسری وجہ آگے آ رہی ہے پھر یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں گو گویا کافروں کو مردوں سے تشبیح دی جن میں حص ہوتی ہے نہ عقل بہروں سے جو واضح نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت اللہ قبول کرتے ہیں پھر یعنی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنفر ہیں کیونکہ بہرا آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں سن پاتا چے جائے کہ اس وقت سن سکے جب وہ منہ مو موڑ لے اور پیٹ پھیرے ہوئے ہو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سمائے موتا کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے البتہ اس سے صرف وہ صورت مستثنی ہوں گی جہاں سماعت کی سراحت کسی نث سے ثابت ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مردے کو جب دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو اٹھتیس صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستر یا جنگ بدر میں کافر مقتولین کو جب کلیب بدر میں پھینک دیے گئے یا جنگ بدر میں کافر مقتولین کو جو کلیب بدر میں پھینک دیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا جس پر صحابہ نے کہا آپ بے روح جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3976 یعنی موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مدہ کافروں کو سنوا دی پھر یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کر دے آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما سکتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان تک پہنچا دے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اٹھا کریں گے اکٹھا کریں گے اور جس دن ہمار امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر کی درجہ بندی کی جائے گی حتی اذا جاؤں قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا كنتم تعملون حتی کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا یا تم کیا کرتے رہے تھے ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وعد عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے الم يرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن بنایا بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اور یہ سب آجز ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا پھر یہ دابتن وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک وصولاً عبی داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو گیارہ و جامع الطرمدی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تریاسی ابن ماجہ حدیث نمبر چار دوسری روایت میں ہے سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فورم بعد ہی ظاہر ہو جائے گی بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2941 پھر یہ جانور کے نکلنے کی علت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے دکھلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں احکام پر یقین نہیں رکھتے قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے جب کہ بعض نے اسے جانور کا کلام قرار دیا ہے لیکن یہ مرجوح قول ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر و تفسیر اللباب پھر یا کس میں قسم کے یا قسم قسم کر دیے جائیں گے یا قسم قسم کر دیے جائیں گے یعنی بت پرستوں کا ٹولہ آتش پرستوں کا ٹولہ وغیرہ یا یعنی یہ معنی ہیں کہ ان کو روکا جائے گا یعنی ان کو ادھر ادھر اور آگے پیچھے ہونے سے روکا جائے گا اور سب کو ترتیب وار لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر یعنی تم نے میری توحید اور دعوت کے دلائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے پھر کہ جس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا پھر یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جسے وہ پیش کر سکیں یا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے جب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی پھر تاکہ وہ اس میں قصب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں پھر سور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے یہ نفخے دو یا دو سے زیادہ ہوں گے پہلے نفخے پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش اور دوسرے نفخے میں موت سے ہم کنار ہو جائے گی تیسرے نفخے میں سب لوگ سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کی نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے یہاں کون سا نفخہ مراد ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ پہلا نفخہ ہے پھر یہ مستثنا لوگ کون ہوں گے بعض کے نزدیک انبیاء اور شہداء بعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہیں امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے جیسا کہ آگے آ رہا ہے عبل تو صلی اللہ علیہ نبین محمد اجمعین